جی مجھے معلوم پڑ گیا جی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور حدیث شریف جو ہے پہلے سلاد التراویح کے موضوع پر میں نے چند حدیثیں پیش کی ہیں اور سب سے پہلے میں نے بیس رکاط کے موضوع پر علماء الحدیث جو ہیں علماء وہابیہ کی کتب سے میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ لوگ بھی بیس ہی تراوی مانتے ہیں ان کے اکابرین بیس رکع نماز تراوی ہی مانتے تھے آج کے نقلب اور نئے پود جو ہے وہ انہوں نے آٹھ کی رٹ لگانی شروع کر دی ہے لیکن بڑے جو ہیں وہ بیس پڑتے آئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں میں ان کے جو دلائل تھے ان کا تجزیہ میں نے ایک درس میں کیا ہے پھر دوسرے درس میں بھی اور تیسرے درس میں اپنے دلائل دیے ہیں اپنے بیس رکاط پڑھنے کے دلائل میں نے پیش کیے ہیں اسی سلسلے کی ایک دو حدیث ارد کرتا ہوں اور حدیث نمبر جو ہے آپ سن لے کہ پہلے میں نے شاید پانچ یا چھ بیان کی ہیں نہیں معلوم ابھی یاد نہیں ہے ہاں جی اور, اور حدیث سماد فرمائیں حدیث کی سند اس طرح ہے کہ اخبارانہ امام بہ کی رحمت اللہ علیہ اپنی سنت سے بیان فرماتے ہیں بہ کی شریف میں اور آپ فرماتے ہیں مار السنن والآثار میں یہ حدیث موجود ہے جلد چار میں آپ فرماتے ہیں کہ اخبارانہ ابو طاہر الفقیح قال اخبارانہ ابو سمان البصری حدثنا ابو احمد بن عبدالوہاب قال اخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جافر قال حدثا نی یزید بن خصیفہ عن صائب بن یزید رضی الله تعالی عنہ قال قنات نقوم پی زمانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بے شرین رکعتن والوطر ہاں جی ہاں جی یہ حدیث کی عبارت میں نے معرفت پت سننے والا آسار سے میں نے جو ہے نا آپ لوگوں کی خدمت میں پڑھ دی ہے اور سند اس لیے اس کی بیان کر دی ہے کہ اگر کسی کوئی اعتراض کرے تو اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے پاس یہ سند موجود ہو اور اس پر جو کوئی دوسرا کلام کرے تو اس سے بہتر ہے کہ میں خود اس کی سند پر آپ لوگوں کے سامنے روشنی ڈال دوں ہاں جی اور اس میں سب سے پہلے جو اعتراض ہیں وہ بھی عرض کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی توسیق بھی بیان کروں گا اور ان کے اعتراضوں کے جواب بھی انشاءاللہ عرض کروں گا سب سے پہلے جن جناب والا وہ کون ہے ابو طاہر الفقیر کیا نام ہے ابو طاہر الفقیر ابو طاہر الفقی کے بارے میں امام ذہبی رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن عماد ان کے بارے میں لکھتے ہیں الفقیر جی الفقی اور دوسرے لفظ وہ کہتے ہیں شاپی عالم نیشابر و مسندہ و کان و کانا قانقن ہاں جی اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے امام حاکم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نیشہ پر کے عالم اور ان کے مسند پر بیٹھنے والے سب سے بڑے تھے دنیا سے کنات کرنے والے تھے اور پاک دامن شافی المسلق فقیر تھے امام حاکم نے ان سے باوجود متقدم ہونے کے روایت بھی کی ہے ان کی تعریف بھی کی ہے اور امام زافی رحمتہ اللہ علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ مسند نشا پور میں علامہ العلامہ ابو طاہر محمد بن محمد جو ہیں یہ وہاں کے بہت بڑے عالم تھے امام سبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الفقیر شیخ ابو طاہر زیادی امام المحدثین وقائے نشا پور کی زمان ہی و کان شیخن ادیبن عارفن تو علیہ ہی الفقہا الفتا اب مدینی ہاں جی وہ کہتے ہیں یعنی فقی شیخ ابو تار زیادی اپنے زمانے کے نیشاپور شہر کے تمام محدثین ہاں جی تمام محدسین اور فقحا کے ایمان تھے میری آواز آ رہی ہے نا ہاں جی اور شیخ تے ادیب تھے عربی زبان کے عالم تھے اور نیشا پور کے شہر کے تمام فقہ نے نویسی اور بزرگی ان کو سونپ دی تھی اور امام سبکی اور علامہ عبد سے ان کے بارے میں نکل کرتے ہیں امام و اصحاب الحدیث بے خراسان بالاتفاق ہم بلا مدافعہ ہاں جی یہ ان کے بارے میں جناب والا یہ لکھ رہے ہے کون امام صدقی رحمت اللہ اور ان کے بارے میں اگر کوئی اعتراض کرے جیسا کہ ان کے عبد الرحمان مبارک پوری نے لکھا ہے کہ اس روایت میں اسی روایت پر اعتراض کرتے ہوئے وہ اپنی کتاب جناب والا توفت الزی میں لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس ایک راوی ابو طاہر ہے جس کی نسبت ہم کو علم نہیں کہ کسی نے اس کو سکہ اقرار دیا ہو اور دوسرے ایک اور راوی پر جرا یہ لوگ کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی عرض کرتا ہوں تو آپ نے سماعت پر لیا یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں معلوم نہیں کسی نے ان کو سکہ کہا ہو لیکن میں نے علماء اور محدسین کا ان کے بارے میں بتلا دیا کہ ان کو علماء اور محدثین نے سکا اقرار دیا ہے اور ان کے بارے میں جو الفاظ نقل کیے ہیں تو امام حاکم اور زابی نے اور ابن علامات نے ابو طاہر کی جو توسیع کی ہے اس طرح امام صبکی اور علامہ عبد الغافر نے ابو طاہر کو شیخ اور امام کے لقب سے یاد کیا ہے لفظ شیخ جو ہے اور لفظ امام بھی الفاظ توصیق میں سے ایک لفظ ہے اور چونکہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر نے لفظ شیخ کو کلمات توسیق میں شمار کیا ہے یعنی کسی کے لیے لفظ شیخ کا استعمال کر دینا تو اس کی توصیق جو ہے نا اس پر دلالت کرتا ہے اس کو دوسری توسیق کی ضرورت نہیں ہوتی اور لفظ امام بھی جو ہے وہ توثیق توسیع میں استعمال ہوتا ہے اور اسی میں توصیق ہوتی ہے اور اسی طرح امیر سنانی جو ہے اس نے بھی جناب والا لفظ شیخ الفظ تعدیل میں شمار کیا ہے اور دور نہ جائیں ان کے محق الرشاد الصحر ارشاد الحق عصری جو ہے وہ غیر مقلد جس نے آپ نے نام سنا ہوگا کتاب کا اس نے جناب والا کتاب جو ہے فاتحہ خلف الامام پر دو جلدوں میں کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے توزیع الکلام توضی الکلام کی پہلی جلد میں سبا نمبر چار سو اسی پر ارشاد الحق عصری جو ہے جس کو محق کے اثر کہتے ہیں شہ کا لفظ جو ہے الفاظ تعبیل میں وہ بھی شمار کرتا ہے آپ تھوڑا تھوڑا لکھتے رہیں تاکہ میں چونکہ میرا کمپیوٹر بیمار ہے اور مجھے معلوم پڑتا رہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جناب والا مولانا زین الدین عراقی اور مولانا عبد الرحمان مبارک پوری جو ہے غیر مقلد اور مولوی سلطان محمود غیر مقلد نبی لفظ شیخ کو الفاظ تعبیل میں جناب والا بے شمار کیا ہے اس طرح لفظ امام کے الفاظ توصیق میں ہے اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لفظ شیخ اور لفظ امام کو کلمات توثیق میں شمار کیا ہے اور آپ نے سن لیا کہ حضرت شیخ ابو طاہر الفقی رحمت اللہ علیہ کو بہت سے الفاظوں کے علاوہ لفظ شیخ اور لفظ امام سے لوگوں نے یاد کیا ہے ہاں جی کیونکہ امام صبکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ ابو طاہر زیادی امام المحدثین و الفقائے فی زمان ہی وقان شیخن ادیبن جی یہ دونوں الفاظ جو ہے نا موجود ہیں اور اس, یہ کہنا کہ ان کی کسی آدمی نے توسیق نہیں کی یہ سوائے جہالت کے اور کوئی بات نہیں ہے یعنی جل آدمیوں کی بات ہے کہ اتنی بخی جن, جن کی توسیق میں کتابیں بری پڑی ہو تو اور ڈیلا سموہ بنا کے یہ کہہ دیا جائے کہ ان کی کسی نے توسیق نہیں کی یہ جہالت پر مبنی بات ہے اور ان کے ایک حافظ زبیر علی زائی ہوئے ہیں پٹھان ہوئے اور جو حافظ عبد المنان نور پوری کے شاگرد ہیں جامعہ محمدیہ الحدیث والا کے یہ فارغ ہیں اور وہ حافظ عبد المنان نور پوری جو اپنی چاچی کو لے کر بھاگ گیا تھا اور وہ آفت عبد المنان کے شگرد بھی لفظ امام کو کلمات توصیق میں شمار کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور جب کہ امام حاکم امام صبکی امام عبد الغافر امام ظاہ علامہ ابن العماد نے باقاعدہ ابو طاہر کو سکہ اقرار دیا ہے پھر یہ مجہول کیسے ہوگے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ آپ لوگ ایسی باتیں یاد رکھیں جب کوئی کہے تھی کہ فلاں آدمی اس حدیث میں مجہول ہے تو اتنے آدمی جس کی توثیق کریں تو پھر جناب والا وہ مجہول کیسے ہوتا ہے اور اسی کے بارے میں پھر خود ان کے مولوی مولانا عبد الجلیل شاہ سوانی جو ہے وہ بھی ابو طاہر کو سکہ کہتے ہیں دیکھو ان کے گھر میں خود سکہ مان رہے ہیں, پھر کہتے ہیں جی مجہول ہے تو یہ باتیں زیب نہیں دیتی یا تو یہ لوگ جو ہے بالکل علم سے کورے ہوتے ہیں یا, یا جنابے والا جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پر مبنی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فتروں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ان کے بارے میں اس جو روایت ہے اس کے بارے میں امام سبکی کی علی کاری نے اس روایت کو صحیح اقرار دیا ہے اور, اور جناب والا حافظ عبد المنان نور پوری صدر مدرس جامعہ محمدیہ اہل جو ہے گجرا والا وہ جناب والا کہتا ہے جب کسی عزیز کو صحیح کہا جاتا ہے تو اس کے جمن میں اس کے راویوں کی توثیق بھی آ جاتی ہے یعنی راوی بھی اس کے سکہ ہوتے ہیں یہ بات جو ہے آف عبد المنان مور پوری بھی کہتا ہے کیونکہ اس حدیث جو میں نے پیش کی ہے اس کو میں ہی نہیں بلکہ جناب والا امام سبکی اور ملا علی کاری جو ہیں رحمت اللہ علیہ ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ آج کے محدس نہیں پرانے زمانے کے محدث ہیں اور ان کے پائے کا آج کہاں سے لا سکتے ہیں تو جب یہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں تو اس کے جتنے جناب راویان ہیں اس کے ان کی بھی توثیق ہوگی بقول عبد المنان نور پوری کے ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیں کہ امام سبکی رحمت اللہ علیہ اور ملا علی کاری رحمت اللہ نے ابو تار پتی کی عدیز کو صحیح کہہ کر اس کی توصیق کی ہے اور امام حاکم وغیرہ نے سرحت ان کی توصیق کی ہے پھر جناب والا ان کے بارے میں یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ وہ مجہور ہیں ان کی کسی نے توسیع نہیں کی, کی بلکہ امام صبح کی اور امام عبد الغر نے جب ان کے بارے میں جہاں تک فرمایا ہے نیشا پور شہر کے تمام محدثین اور پوکا نے ابو طاہر کو اپنا امام اور مقتداد تسلیم کیا ہے اب یہ تو تھے پہلے راوی دوسرے راوی جو تھے ان, کے ان کا نام ہے ابو عثمان البصری ابو عثمان البصری اور ابو ابو عثمان البصری کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ مجہول ہیں مجھول ہیں اس کی, بھی, اس کی بھی جناب حقیقت سن لیجئے گا کہ اب الم حدیث نے اے, کسی امام نے ابو عثمان کو مجہول اقرار نہیں دیا بلکہ امہ حدیث یعنی امام سبکی ملا علی امام عراقی وغیرہ نے اس کی حدیث کو صحیح کہہ کر اس کی توسیق کی ہے اور اگر ابو عثمان بصری مجہول ہوتے تو شیر بڑے بڑے محدثین ان کی روایت کو کیسے صحیح کہہ سکتے ہیں کیونکہ کسی روایت کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کی سند میں کوئی مجہول راوی نہ ہو کیونکہ یہ پہلے حافظ عبد المنان نور پوری کے حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں اس بات کو نشین رکھے کہ جس سند حدیث کی کسی سند میں مشہور رابی ہو وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی جب اس کی تصحیح کر دی جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس کا کوئی راوی مشہور نہیں ہوتا اور مشہور غیر مقلد حافظ محمد گوندل بھی ہیں جی وہ لکھتا ہے جس روایت میں مجہول رافی ہو وہ ضعیف ہوتی ہے ہاں جی خیر الکلام میں یہ فاتحہ خلف الامام کے موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے خیر الکلام اس میں جناب والا خیر الکلام کے صفحہ نمبر دو چار سو پر جناب والا محمد گوندلوی جو ہے نا وہ لکھ رہا ہے اور ابو عثمان جن کا نام عمرو بن عبداللہ اللہ ہے ابو تار بقی اور ان کے دوسرے نے روایت لی ہے اور اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اور ایک بات سن لیں کہ اصول حدیث کا یہ متفقہ اصول ہے کہ جس جی شخص سے دو راوی روایت کر دیں اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے جی اور وہ مجہول نہیں رہتا کیونکہ مجہول ان المحدثین محدسین اس کو کہتے ہیں جس سے ایک راوی روایت کرے اور اس کی توثیق بھی نہ کی گئی ہو اس کے لیے جناب اپنی طرف سے نہیں حافظ ابن حجر کلانی لکھتے ہیں ملم مل یارو ان غیرواحد ولم یو سکالے ہی اشارہ دن بلب ہاں جی یہ جناب والا مقدمہ تقریب تہذیب میں یہ عبارت دیکھی جا سکتی ہے کہ مجہول کی تعریف کرتے ہوئے تقریب تہذیب میں جناب والا حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی یہ تعریف کی ہے اور جس شخص سے سوائے ایک راوی کے دوسرا کوئی روایت نہ کرے اور کسی نے اس کی توسیع نہ کی ہو تو اس کی طرف لفظ مجہول کا اشارہ کیا جاتا ہے اور العدیث مولوی شمسر قزیم آبادی جو ہے ابن ہضم کے دار کتنی کے ایک راوی کو مجہول کہنے پر گرفت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جناب اس کی جرا مردود ہے جی کیوں؟ اس لیے کہ ان سے دو راوی سکا روایت کرتے ہیں اس لیے وہ مجہول نہیں ہے اور انہی کے جناب مولوی عبد الستار کہتا ہے محدثین کا اصول ہے جس آدمی سے کم از کم دو راوی روایت کرنے والوں ہوں اس کی جہالت ختم ہو جاتی ہے تو علماء و تعدیل نے جہاں تک لکھا ہے اگر کوئی ایسا راوی جسے کسی نے بھی سکہ نہ کہا ہو نہ کسی سے اس کے متعلق ذرا ہی منقول ہو اور اگر اس سے روایت لینے والے کئی ایک سکا راوی ہوں تو اسے کوئی منکر حدیث بیان نہ کرے تو اس کی مرویات کو قبولیت کی سند حاصل ہوگی ہاں جی یہ جناب والا یہ ان کا اپنا اصول ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب یہ جو ہیں ابو عثمان ان کے بارے میں بہت سے محدثین نے ان کو سکہ اقرار دیا ہے جب ان کو سکہ اقرار دیا ہے تو پھر ان کی طرف مجہول ہونے کی نسبت جو ہے وہ ان کی اپنی جہالت ہے باقی رہا یہ بات کہ ان کے چونکہ وہ لکھا ہے مبارک پوری نے وہ کہتا ہے جی یہ مجہول ہے اور مبارک پوری کا یہ کہنا کہ ابو عثمان کا تذکرہ ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا تو جواب یہ ہے کہ مبارک پوری صاحب کے عدم علم کی وجہ سے ابو عثمان کا مجہول ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ خود مبارک پوری صاحب کے ہاں مسلقی مولوی گوندلوی ایک راوی کے متعلق فرماتے ہیں اگر عدم علم سے یہ لازم آتا ہوتا کہ وہ مجھول ہے جی تو یہ خیر الکلام میں لکھ رہا ہے غرضے کے غیر مقلدین کے اطراض کی دونوں شکے باطل ہیں اور اس روایت کے پہلے راوی پہلے دونوں راوی قطن مجھول نہیں اسی طرح روایت کے باقی راوی جو ہیں سب سکہ ہیں تیسرے راوی ہیں ابو احمد بن عبد الوہب پر امام نسائی فرماتے ہیں یہ سکہ ہیں امام مسلم پرماتے ہیں یہ سکہ اور صدوق ہیں امام ابن حبان نے ان کو سکات میں شمار کیا ہے اور حافظ ابن حضرت کلامی رحمت اللہ علیہ بارے میں لکھتے ہیں سکہ عارف ہیں جی چوتھے راوی جو اس حدیث کے ہیں وہ ہیں خالد بن مخلدی ان کے بارے میں امام یا بن معین ان کے بارے میں فرماتے ہیں ما باس اور امام ابن عیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب یعنی یہ کثیر الحدیث ہیں اور میرے نزدیک انشاءاللہ ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں آ فرماتے ہیں ہوا مینل مکسرینا ہوا ہندی ان شاء اللہ امام ابن حبان اور امام ابن امام ابن شہین نے بھی ان کو راویوں میں شمار کیا ہے امام عیدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کو سکہ اقرار دیتے ہیں جی جن اور اسی انہی کے جناب پانچویں رابی جو ہیں وہ محمد بن جابر بن عبی کثیر الصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو امام یاہیا بن معین سکہ کہتے ہیں امام ابن مدائنی فرماتے ہیں یہ معروف محدث ہیں امام نسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صالح اور مستقیم الحدیث ہیں امام عجلی فرماتے ہیں یہ سکہ ہیں اور امام ابن حبان نے بھی ان کو سکاط میں شمار کیا ہے اور یہ سہاسکتا کے راوی ہیں جی یہ کے راوی ہیں چھٹے جو راوی ہیں ان کا نام ہے یزید بن خصوفہ جی اور حضرت سائے بن یزید رضی اللہ تعالی یہ جناب والا یہ ان کے بارے میں حضرت صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو پہلے میں عرض کر چکا, چکا ہوں اور یہ بالکل راوی ہے اگر ان کے بارے میں دیکھنا ہو تہذیب التہ ضلع تین اور سفا نمبر چار سو پچاس پر جناب حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ موجود ہے چونکہ یہ صحابی رسول ہے اور جناب والا یزید بن خصیفہ جو ہے وہ جناب والا تہذیب التہذیب جلد گیارہ سبا نمبر تین سو چالیس حیدرآباد دکن قدیم جو میرے پاس موجود ہے اور اس میں ان کو سکہ سکا کہا ہے اور سکہ راویوں میں سے یہ روایت ہے اور اس کے سامان تو اللہ کے فضل سے وہ میں نے بیان کر دی ہے باقی انشاءاللہ شاء اگر میرے کمپیوٹر نے ساتھ دیا تو پھر آ... تھوڑی دیر کے بعد حاضر ہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے السلام علیکم السلام علیکم